دعا کرتے ہیں اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ تلاوی ادا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وسلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم وبناۃقبل منہ انَََََََََََََك انتسميم وطب علينہ ان كا الرحیم طوابء اغفر لنا ولی آبا ولی المہاتينہ ولی ازینہ ولی ضریاتینہ ولی مندخوت نا مبمینہ ولی جمیع المینی نولمینات نولمسنات یا اللہ ہم سب کی مففرت فرما ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی تمام مسلمانوں کی مففرت فرما اے اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے اے اللہ ہمارے ایمان کو قرآن کی آیات سے بڑھا دے اے اللہ اس ماہ مبارک کی حقیقی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اے اللہ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرما اللہ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مفرت فرما اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی نصیب فرما اے اللہ ہمیں ہدایت پر مزید استقامت نصیب فرما ہر شر سے فتنے سے گناہ سے محفوظ فرما اے اللہ اپنی کامل بندگی کی توفیق عطا فرما اپنے نبی مکرم علیہ السلام کی مبارک تعلیمات اور مبارک سنت و پر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ اسلام و مسلمان کو عزت و غلبہ عطا فرما اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں دنیا بھر میں جہاں کے مضروں میں اللہ پردہ غیر سو کی مدد فرما اے اللہ ہم سب کو ہماری نسلوں کو اے اللہ ہماری ہمارے وسائل کو اے اللہ اپنے کلام اپنے دین کی خدمت کی لیے قبول فرما اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اے اللہ ہمیں قیامت کی ذلت اور سے بچا اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اے اللہ میں جہنم سے محفوظ اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا و بنا فل دنیا حسن و فلاخرۃ حسن وقین اضابار صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلیٰ واصحب اجمعین آمین برحمتی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ